حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا اثر حضرت دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو حجامہ لگایا جب کہ آپ روزے سے تھے